وک اللہ علقن فرنار الوافی بمافِ صحیح حین تیسرا مقصد العبادات تیرویں کتاب الجہاد اور تیرہویں کتاب کی پہلی فصل اور اس کا چونتیسواں باب 34 فور باب لا تو ادبو بیاداب اللہ اللہ کا عذاب نہ دو یعنی کہ وہ عذاب جو اللہ تعالی روز آخرت اپنی مخلوق کو دے گا ان لوگوں کو دے گا جو رب کے نافرمان اور سرکش ہوں گے رب کی نعمتوں کے رب کے وجود کے منکر ہوں گے وہ عذاب کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے تو فرمایا لا تو بوبیاداب اللہ اللہ والا اداب نہ دو حدیث نمبر نو سو تیرہ نائن ون تھری اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری, بخاری ام. ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ عن اللہ قال جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے سرویت ہے بے شک وہ کہتے ہیں کہ بآطنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی با کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلاۃُ والسلام نے ایک لشکر میں بھیجا اور ابو دعود شریف میں وضاحت آئی ہے کہ اس لشکر کے جو امیر تھے کمانڈر تھے وہ حمزہ بن عامر الاسلمی تھے وقال لنا اور آپ نے ہم سے کہا وجد تم فلاں و فلاں بنار اگر تمہیں فلاں آدمی مل جائے اور فلاں آدمی مل جائے تو ان دونوں کو آگ میں جلا دینا ان دونوں کو آگ لگا دینا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ اردن الخروجہ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے نکلنا چاہا جی. ان کے جب ہم الودائی طور پہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور مدینہ سے نکل کے وہاں جانے لگے جہاں پہ جا کے لڑنا تھا جی. تو آپ نے کہا انی ان تو امر ان تو حرقو فلانن و فلانا یقیناً میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں آدمی کو اور فلاں آدمی کو آگ میں جلا دینا و ان نارا ادب و بہا الہ یقیناً آگ کے ساتھ اللہ ہی عذاب دیتا ہے یقیناً آگ کے ساتھ عذاب نہیں دیتا مگر اللہ ف ان پس تمو ہما بس اگر تمہیں یہ دو آدمی مل جائیں فخل تو ان کو قتل کر ڈالنا اس ادیب سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان جب کافروں پہ حملہ کریں ان سے لڑیں تب بھی انہیں اپنی مرضی کا انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے تب بھی انہیں کافروں کے ساتھ ایسا برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے جو برا سلوک ان کے دل میں آ جائے ان کے دل میں سما جائے بلکہ یہاں پہ بھی وہ اللہ کے احكام کے پابند ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ جنگ میں عورتوں کو قتل نہیں کرنا کبھی کہا جاتا ہے بچوں کو قتل نہیں کرنا اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کافروں کو قتل کریں تو ان کا مسئلہ نہیں کرنا اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو آگ نہیں لگانی قتل کرنا اور چیز ہے آگ لگانا اور چیز ہے تو جب جنگ ہوگی لڑائی ہوگی زہر ہے وہاں پہ یا مسلمان قتل ہوں گے یا کافر قتل ہوں گے لیکن مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کو آگ لگائیں انہیں قتل کریں آج آپ دیکھیں دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور پھر بھی دنیا میں یہ شور ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں حالانکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان مظلوم ہیں اور انہیں قتل و غار کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک آد غصے میں آ کر انتقام لینے کے لیے غلط حرکت کر دیتا ہو لیکن اجتماعی طور پہ جس انداز سے مسلمانوں کو آگ لگائی جاتی ہے اور انہیں اجتماعی طور پہ قتل کیا جاتا ہے یہ دیگر اقوام کے ساتھ نہیں ہو رہا تو بہرحال اس ادیض سے جہاں اسلام کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں مسلمان عمل لوگ ہیں اور وہاں پہ لڑتے ہیں جہاں پہ انہیں اللہ اللہ کے رسول علیہ سات السلام کے احکام کے مطابق لڑنے کی اجازت ملتی ہے اور اس لڑائی میں بھی وہ شریعت کے احکام کے پابند ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ آگ کا عذاب یہ انسان دوسرے کو نہیں دے سکتا یہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور یہاں بھی دیکھیے کہ خود نبی علیہ السلات والسلام نے پہلے صحابہ کرام کو آرڈر دیا ہے کہ دو آدمی تمہیں وہاں مل جائیں تو انہیں آگ لگا دینا جب صحابہ کرام الوداعی ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے کہا بھئی ان کو آگ نہیں لگانی کیونکہ یہ عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے اس سے پتہ چلا کہ نبی علی سات اسلام عالم الغیب نہیں تھے آپ نے ایک عذاب بتایا آپ نے قتل کرنے کی ایک شکل بتائی اور بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے تو آپ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے آپ نے اپنا حکم واپس لے لیا جب نبی علیہ السلاۃ و اسلام نے اپنا حکم واپس لے لیا تو اس میں میرے اور آپ کے لیے درس ہے سبق ہے کہ ہم اگر کوئی رائے پیش کرتے ہیں کسی طریقے پہ عمل کرتے ہیں عبادت کا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی چیز کو دین سمتے ہیں بعد میں پتہ چلے کہ یہ چیز قرآن کی فلاں عید کے خلاف ہے یا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی فلاں صحیح عدیز کے خلاف ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے اور اپنی بات پہ ضد نہیں کرنی چاہیے ہر درمی کمزارہ نہیں کرنا چاہیے مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کے سامنے جھکانے کے لیے تیار رہے نبی علی سعد اسلام نے نبی ہونے کے باوجود اپنا حکم واپس لے لیا اور یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو آگ کا عذاب دیا انہیں قتل کیا آگ میں جلا کر اور یہ بات عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہوئی یعنی کہ جناب علی کے کزن کو جناب علی کے چچا کے بیٹے کو جناب علی بھی آل بیت میں سے عبداللہ بن عباس بھی آل بیت میں سے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لو کن تو لم احرقهم اگر میں جناب علی کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کو سزا دیتا ان کو قتل کرتا لیکن آگ میں نہ جلاتا پھر کہا کہ نبی علی سعۃ السلام نے کہا تھا لاتوز اذاب اللہ لوگوں کو وہ عذاب نہ دو جو عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے اور پھر کہا بن عباس نے کہ میں بھی ان کو قتل کرتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محمد فخل جو اپنا دین تبدیل کر لے دین اسلام ترک کر دے وہ مرتدہ اس کو قتل کر ڈالو تو پتہ چلا کہ امیر المنین جناب علی جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے و دعوت منافقت کی شان نشانی, شان ہے نشانی ہے یہ جناب علی جن کی شان بہت بھی و بالا ہے یہ بھی معصوم نہیں تھے یہ بھی معصوم نہیں تھے لیکن جان بوجھ کر قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے جب حدیث معلوم ہو جاتی اپنا موقف واپس لے لیتے عبداللہ ابن عباس نے جب یہ الفاظ کہے جناب علی کو پتہ چلے تو جناب علی نے عبداللہ بن عباس کے موقف کی تصدیق کی باب نمبر پینتیس باب استقبال الغزا لڑنے والوں کا استقبال کرنا غازیوں کا استقبال کرنا جو لڑ کر آئے ہیں مجاہدین مسلمان فوجی ان کا استقبال کرنا چاہیے اے حدیث نمبر نو سو چودہ نائن ون فور میم اس حدیث کو روایت کرنے والے آمد. کون سے امام آمد. امام, آمد. امام آمد. مسلم ان عبداللہ ابن جعفر روایت ہے عبداللہ بن جعفر سے عبداللہ بن جعفر کون ہے آمد. جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ جعفر وہی ہیں جو غزوہ محتا میں شہید ہوئے تھے اور یہ وہی ہیں جو امیر المن جناب علی کے بھائی ہیں اور یہ بھی آل بیت میں سے ہیں کیونکہ نبی علیہ سلاد اسلام کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد یہ سب کے سب کن میں سے ہیں آل بیت میں سے ہیں تو عبداللہ بن جعفر آل بیت میں سے ہیں اور ان کی حدیث امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں پتہ چلا کہ امام بخاری امام مسلم دیگر ام حدیث صحابہ کرام اور عال بیت میں کوئی تفریق نہیں کرتے صحیح حدیث جہاں سے بھی مل جائے وہ لیتے ہیں تو عبد اللہ من جعفر ہے قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدیمہ من سفرین۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ جناب جعفر بڑی عمر کے تھے شہید ہو گئے عبداللہ ان کے بیٹے چھوٹی عمر کے تو یہ ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں اور یہ بھی سابی ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی علی صلاحت اسلام عیدا قدیم من سفرین جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تلقی اب اسبیانی اہلی ہی تو آپ کو آپ کی فیملی کے بچوں سے ملایا جاتا آپ کے پاس آلے بیت جو بچے تھے وہ لے جائے جاتے اس کے لیے آلے بیت بچے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ان کے آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ آپ کو پیش کیے جاتے آپ ان سے پیار کرتے کسی کو اپنے آگے بٹھا لیتے کسی کو پیچھے بٹھا لیتے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السات والسلام کو بچوں سے پیار تھا آپ کو بچوں سے کیا تھا پیار تھا آپ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے کئی لوگ اپنے آپ کو بڑا سمتے ہوئے بچوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ ایسے نہیں تھے بچوں سے پیار کرتے تھے اسی لیے تو بچے استقبال کے لیے آپ کے سامنے لائے جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بھی استقبال کرتے تھے اور ساتھ چھوٹوں کو لے کر آتے تھے اور جب خود نیچے رہتے نبی علیہ السلام زہر اونٹنی پہ ہوتے تو یہ بڑے خود تو نیچے رہتے نیچے رہ کے استقبال کرتے بچے آپ کو پکڑا دیتے تاکہ آپ ان سے پیار کریں جی. اور اسے اس یہ بھی پتا چلا کہ عبداللہ بن جعفر واقعی آل بیت میں ہیں. جی. کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تلقی ابی سب یعنی بیت ہی آل بیت بچے آپ کو پیش کیے جاتے جی. یعنی کہ انہیں آپ سے ملایا جاتا, ملائے جاتا. قَالَ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں جی. وَإِنَّهُ قَدِمَ من سَفَرِينَ بے شک آپ ایک سفر سے آئے جی. فَصُبِقَ بِعِلَيْهِ مجھے سب سے پہلے آپ کے پاس لے جایا گیا یعنی باقی بچوں سے پہلے مجھے, جایا مجھے, جایا مجھے جایا. آپ کے پاس پہنچا دیا گیا فَحَمَلَنِي بَعِنِ يَدَيْهِ تو آپ نے مجھے بٹھایا اپنے سامنے جی. اپنے آگے مجھے بٹھا لیا ثُمَّ جی. جِعَبِ جی اَحَد بہاد بى فاطمہ پھر لایا گیا فاطمہ کے دو بیٹوں میں سے کسی ایک کو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ کے دو بیٹوں میں سے کسی ایک کو یا حسن کو یا حسین کو اللہ تعالیٰ تینوں سے رادی ہو فردفہ ہو ہو تو آپ نے اپنے اس نواسے کو اپنے پیچھے بٹھایا قالا دلہ بن جعفر کہتے ہیں فعد خل المدینہ تو ہم مدینہ میں داخل ہوئے سلاسہ دابت ان جب کہ ہم تین لوگ ایک سواری پہ سوار تھے نبی علیہ السلام اور عبداللہ بن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور حسن یا حسین میں سے ایک آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تو ہم تین لوگ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اس حال میں ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو اسے کیا پتا چلا کہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی غازیوں کے استقبال کے لیے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے اہل مدینہ پہنچ چکے تھے بڑے بھی بچے بھی تو اسے پتا چلا کہ غازیوں کا استقبال کرنا چاہیے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کس قدر بچوں سے پیار کرتے تھے اور پتہ چلا کہ آپ کتنی عظیم شخصیت تھے ان کے وہ انسان جو اللہ کے نبی ہوں اللہ کے رسول ہوں دین پہنچانے کی فکر اور دشمنوں کی ٹینشنیں لڑائیاں جہاد امت کے مسائل اللہ کی عبادت اپنی بیویاں اس سب کے باوجود بچوں سے پیار اور یہ بھی پتا چلا کہ ایک جانور پہ تین لوگ سوار ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ جانور ان کو اٹھانے کی ان کا بوجھ اٹھانے کی سطحت رکھتا ہو اس کے بعد الفصل السانی احکام الغنائم ام مال غنیمت کے احکام اس میں پہلا باب کیا باب حل الغنائم پہلا باب اس بارے میں ہے کہ مال غنیمت حلال ہے مال غنیمت کیا ہے حلال ہے اور یہ اس حدیث میں تذکرہ آئے گا جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اسے پتہ چلے گا کہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ پہلی امتیں جہاد کرتی اللہ کی راہ میں لڑتی فتح ملتی مال ملتا لیکن مال اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور اس امت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت حلال کر دیا حدیث نمبر نو سو پندرہ نائن ون فائیو اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں قعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزا نبی من یومبیا نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا نبیوں میں سے ایک نبی نے لڑائی کی نبیوں میں سے ایک نبی نے جنگ کی فقال علقمی اس نبی نے اپنی قوم سے کہا یعنی کہ لڑائی کے لیے نکلنے سے پہلے کہہ دیا فقال لقومی اور یہ نبی کون ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی یوشا ہے یوشا بنون بن جو موسا علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے نبی بنے اور یہ وہی یوشا ہے جو موسا علیہ السلام کے ساتھ تھے جب موسا علیہ السلام خدر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے جی قرآن جی میں آتا ہے جی قَالَ جی کہ موسا علیہ السلام نے اس سفر میں اپنے نوجوان سے کہا بھی لے کر آؤ ہمارا کھانا ناشتہ کدھر ہے تو وہاں پہ کیا اپنے نوجوان سے کہا تو نوجوان کون تھے یوشا جی <تصفيق> جی <تصفيق> تو امید ہے کہ یہاں نبی سے مراد یہیں یوشا ہے جی امام حاکم اپنی مستدرک میں روایت کرتے ہیں جی کہ اس سے مراد کون ہے یوشا بہت فقر قوم ہی دی تو جناب یوشا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جی لا بانی رجل الب امرا عتین <تصفح> میرے ساتھ نہ چلے میری پیروی نہ کرے جی کوئی بھی ایسا آدمی جو کسی عورت کی شرم کا مالک بن چکا ہو کیا مطلب نکاح کر چکا ہو کیا کر چکا ہو نکاح کر چکا ہو وہی دونیا بیا جب کہ وہ چاہتا ہو کہ اس عورت کے ساتھ بنا کرے یعنی کہ شب ضفاف گزارے یعنی کہ سہاگرات گزارے یعنی کہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے آپ باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہو لم اور ابھی تک اس نے اس کے ساتھ شادی نہ کی ہو جی. نکاح کر چکا ہے جی. لیکن ابھی تک شادی نہیں کی ابھی تک تعلق قائم جی. نہیں کیا تو کوئی بھی ایسا آدمی جو نکاح کر چکا ہو جی. بیوی سے تعلق قائم کرنے میں رغبت رکھتا ہو جی. اور ابھی تک اس نے یہ کام کیا نہ ہو وہ میرے ساتھ نہ جائے جی. علماء کے نام کہتے ہیں اس لیے کہ ایسے آدمی کی توجہ جہاد پہ نہیں ہوگی اپنی وائف کی طرف ہوگی تو وہ اچھی طرح اللہ کی راہ میں لاڑ نہیں سکے گا شاید اس لیے انہوں نے کہا تھا تو کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسا آدمی جو کسی عورت کی شرمگاہ کا مالک بن چکا ہو یا ان کے نکاح کر چکا ہو جب کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو اور ابھی تک اس کے ساتھ شادی نہ کی ہو وہ میرے پیچھے نہ آئے میرے ساتھ نہ چلے ولاد ان بنا بیوتن ولم یرفا سکوفہا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو گھر بنا چکا ہو کمرے بنا چکا ہو اور اس نے ان کی چھتیں بلند نہ کی ہوں دیواریں کیم کر چکا ہے سارا گھر بن گیا لیکن ابھی چھتیں نہیں ہیں تو یہ بھی آدمی میرے ساتھ نہ جائے, جائے, جائے کیونکہ اس کی توجہ کس کی طرف رہے گی مکان کی طرف رہے گی کہ بارشیں آ تو پتہ نہیں کیا بنے گا تو فرمایا ولا احدن اور نہ ہی کوئی ایسا شخص بنا بیوتن جو گھر بنا چکا ہو ولم یرفا سکوفہا گھر کے اوپر چھتیں نہ ڈالی ہوں ولا احدن اشترا غلام او خلیفاتن وہ تدر ولادہ اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹیاں خریدنی خریدی ہوں جب کہ وہ انتظار کر رہا ہو ان کی طرف سے ولادت کا بکریاں خریدی ہیں جی اور اونٹیاں خریدی ہیں جی اور وہ حمل کی عادت میں جی اور اس کا دھیان ان کی طرف ہے کہ یہ بکری بچہ دے گی تو میرا ایک اور بکری میرے پاس آ جائے گی میں اس کا بھی مالک بن جاؤں گا جی میری اونٹنی بچہ دے گی ایک اور بچہ میرے پاس آ جائے گا اس کا دھیان تو ادھر رہے گا جی فضا تو اس نبی نے جہاد کیا فتنا مین القرتی صلاح تعلیٰ مطلوبہ بستی کے وہ قریب ہوا نماز اثر کے وقت وہ بستی جس پہ حملہ کرنا تھا وہاں کا پہنچے اثر کے وقت اور کچھ علماء کے نام نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن تھا کون سا دن تھا جمعہ کا دن تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے کی دن کیا ہوتا ہے آفتا کے دن یہودیوں کے ہاں خاص دن ہے خاص دن ہے جیسے مسلمانوں کا خاص دن کیا جمعہ کا دن یہودیوں کا آفتا عیسائیوں کا اتوار کہتے فطنا امین القریت صلاحۃ تو یہ نبی عصر کی نماز کے وقت مطلوبہ جو گاؤں تھا مطلوبہ جو شہر تھا اس کے قریب ہوئے او قریب ابیند علی کا یا اس سے قریب قریب کیا مطلب اصر کے وقت وہاں پہنچے یا اثر کے قریب قریب وہاں پہنچے فقال علی شمسیت انہوں نے سورج سے کہا ان کی معمورت بے شک توں اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں یعنی کہ تیرا بھی اپنا کچھ نہیں ہے تو بھی اللہ کے تابے ہے میں بھی اللہ کے تابے ہوں یعنی کہ تجھے کیا حکم ہوتا ہے کہ فلاں ٹہم غروب ہو جا فلاں ٹہم طلوع ہو جا تو ان نہ کی معمورتن اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے وہ ان معمور اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں تجھے حکم ہے غروب ہونے کا مجھے حکم ہے لڑنے کا اور جہاد کرنے کا اللہ محب علین اے اللہ اس سورج کو ہم پہ روک لے یعنی کہ اس کو غروب نہ ہونے دینا جی اس کو غروب جی نہ ہونے, ہونے دینا یہ کیوں دعا کی جا رہی ہے حکمت یہ بتائی گئی ہے واللہ تعالی عالم کہ اگر سورج غروب ہو جاتا تو اس کے بعد لڑائی نہیں ہونی تھی اور پھر کیا تھا آگے ہفتہ تھا کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کا دن شروع ہو جاتا تو پھر وقفہ ہو جاتا اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا اس لیے یوشا کیا چاہتے ہیں جی. کہ سورج کے غروب ہونے کا عمل لیٹ ہو جائے جی. اور وہ جی. اس سے پہلے پہلے فتح حاصل کر لے جی. تو کہا اللہ محب علیہ اللہ اس سورج کو ہمارے اوپر روک لے ہمارے لیے روک لے فہوبی ست تو اسے روک لیا گیا جی. حتیٰ فتح اللہ علیہ حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اس نبی کو فتح دے دی, دے دی. دے دی. یہاں پہ ذرا رکیے گا یوشا علیہ السلام کے لیے سورج کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ طلوع کیا گیا ہے یا ڈوبنے کے عمل کو لیٹ کیا گیا ہے ڈوبنے کے عمل کو لیٹ کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ سورج ڈوب گیا ہو اور نبی کی دعا سے اسے دوبارہ طلوع کر دیا گیا ہو دوبارہ روشن کر دیا گیا ہو ایسا نہیں ہوا جناب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی کوئی نماز قضا ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کی نماز کے لیے اس صورت کو جو غروب ہو چکا تھا واپس کیا جناب علی کے لیے صورت کو کیا کیا گیا واپس لایا گیا تو جناب علی نے پھر نماز ادا کی اس کے بعد سورج غروب ہوا اور ایسی بات نبی علی اصلاۃ اسلام کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے لیکن نہ جناب علی کے بارے میں ثابت ہے اور نہ ہمارے نبی علی السلاۃ اسلام کے بارے میں ثابت ہے بلکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث بالکل صحیح کہ خند کی لڑائی میں جناب عمر سورج غروب ہونے کے بعد نبی علی السلاۃسلام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ان ظالموں کی وجہ سے میں نے اثر کی نماز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے سور غلوب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے تو فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام نے عمر تو نے تو پڑھ لی ہے میں نے تو ابھی بھی نہیں پڑھی جب کہ سور غلوب ہو چکا تھا جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں کہ پھر نبی علی وادی بتان میں گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی پہلے عصر کی بعد میں مغرب کی تو عصر کی نماز کب پڑھی گئی ہے سر غلوب ہونے کے بعد اور اندھیرے میں پڑھی گئی ہے اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع کر دیں غروب ہونے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آئیں لیکن ایسا ہوا ہو تو تب ہے نا اپنی طرف سے دعوی کر دینا یہ تو درست نہیں ہے بلکہ یہاں سے مجھے الفاظ یاد آ گئے امام, امام ابن العربی کے امام ابن العربی کے امام ابن العربی اس بات کے قائل ہیں کہ غانہ نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے جی. حوالہ دیتے ہیں کس کا شاہ حبشہ کا حبشہ کا بادشاہ جی. جب فوت ہوا جی. تو نبی علی سلاط اسلام نے اس کی نماز جنازہ کہاں ادا کی تھی مدینہ میں, مدینہ میں. جب کہ وہ کہاں تھا حبشہ جی. میں جی. فوت تو آپ نے گیبانہ نماز جنازہ ادا کی جی. لیکن مال کی ادرات اس کے قائل نہیں ہیں فی میں صرف مالکیوں کا نام لے رہا ہوں کیوں کیونکہ امام ابن عربی بھی مالکی ہیں تو امام ابن عربی جو ہیں غیبانہ نمازی جادہ کے قائل ہیں اب ابن عربی فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ ہمارے مالکی کہتے ہیں کہ نبی علی سات اسلام نے جب شاہ ابشاہ کی نمادی نادہ ادا کی تو وہ غیبانہ نہیں تھی کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے شاہ ابشاہ کی میت کو حاضر کر دیا تھا زمین کو لپیٹ دیا تھا تو امامی وہاں پہ کہتے ہیں دیکھو اگر اللہ تعالی ہمارے نبی کے لیے زمین کو لپیٹ دیں اور شاہ ابشاہ کی میت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے اللہ نے ہمارے نبی کو بڑے موجاد دکھائے ہیں لیکن یہ ہوا ہو تو تب ہے نا اپنی طرف سے ایسی باتیں کو چھوڑتے ہو اپنی طرف سے اسی باتیں کوں کرتے ہو تو یہاں پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کسی عید سے کسی عدیب سے نہیں ملتا کہ سورج غروب ہو چکا ہو اور اسے دوبارہ واپس لایا گیا ہو دوبارہ طلوع کیا گیا ہو تاکہ کسی نبی کی خواہش پوری ہو سکے یا کسی ولی کی خواہش پوری ہو سکے البتہ جناب یوشا کے لیے سورج کے غروب ہونے کے عمل کو لیٹ کیا گیا یہ بالکل صحیح ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلاۃ اسلام کے لیے یا جناب علی کے لیے سورج کے غروب ہونے کے عمل کو لیٹ کیا گیا ہو یا سورج کے غروب ہونے کے بعد واپس لایا گیا ہو ایسا کسی بھی صحیح سن سے ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جناب یوشا کو کیا دے دی فتح دے دی فجمع اما تو انہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا فجاعت تو آئی یعنی انار مراد کیا ہے آگائی لتا تاکہ ان اموال کو کھا لے تاکہ ان کو جلا دے فلم تتا لیکن آگ نے ان اموال کو نہیں کھایا فقالا تو وہ نبی فرمانے لگے ان نفی کم غلول بے شک تم میں چوری کا مال ہے تم میں غنیمت کا مال موجود ہے تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے ہم نے تو مالی غنیمت ایک جگہ جمع کیا تھا تاکہ اللہ کی طرف سے آگ آئے اور اس کو کھا لے اگر کھا لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی قربانی قبول ہو گئی ہماری محنت قبول ہو گئی جی ہمارا ہی مال اللہ کو پسند آ گیا جی لیکن آگ نے اس کو نہیں کھایا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے ہم میں سے خیالت کی ہے تو کہا ان نفی کو مغلولہ کہ بے شک تم میں مال غنیمت میں خیانت ہوئی ہے تم میں سے کسی نے کسی نے خیانت کی ہے تم میں مال غنیمت کا مال موجود ہے چوری کا مال موجود ہے فل یو با یہ کل قبیلۃ پس چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی میری بات کرے اب قبیلے کافی سارے ہیں تو ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے اور میری بات کرے فلا جی کا یدو تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا چمٹ گیا فقلا تو فرمانے لگے وہ نبی فیکم کملغلو تم میں چوری کا مال موجود ہے مال غریمت تم میں موجود ہے تمہارے قبیلے میں پھل یعنی قبیلتک پہچائیے کہ میری بیت کرے تمہارا پورا قبیلہ پہلے ہر قبیلے کی ایک ایک آدمی کی بیعت لی گئی سب پاس ہو گیا ایک آدمی پھنسا اب یہ تو نہیں تھا کہ وہ آدمی خود چور تھا لیکن اس کے قبیلے کا کوئی آدمی چور تھا جی. تو اس لیے کہا گیا کہ تمہارے قبیلے کے سب لوگ میری بحت کریں اب جی. فلازی قطعی او سلادی تو دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ اس عظیم نبی کے ہاتھ کے ساتھ جی. چمٹ گئے فکال کہ چوری کا مال مالی قیمت میں خیانت تم نے کی ہے فجا او بیرا سین من بخل جی وہ سونے کا ایک سر لے کر آئے جو گائے کے سر کی طرح تھا جی گائے کے سر کی طرح جی ایک جی سر جی لے کر آئے جی کس کا سونے کا بنا ہوا جی فضا جی تو جی انہوں نے اس کو رکھ دیا جی فجا تار تو آگ آئی فلت تو اس نے اس کو کھا لیا مال گنمت کو کھا لیا سم احل اللہ پھر اللہ نے ہمارے لیے مالیمت کو حلال کر دیا فنا وعجزنا اللہ نے ہماری کمزوری دیکھی ہماری بے بسی دیکھی لنا تو اللہ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے دیا حلال, دیا. حلال کر دیا اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے اس امت کے اوپر دیکھیں وہ لوگ مالی غنیمت میں چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر بھی پکڑے جاتے تھے لڑتے جہاد کرتے مشقت کرتے لیکن مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا اور یہاں سے اب دیکھیں ہمارے وہ بھائی جو انبیاء کرام نام علی مسلاۃ اور اولیاء کرام کے تعلق سے غلو کرتے ہیں مبالگہ کرتے ہیں ہاتھ سے آگے نکل جاتے ہیں ان کو خدائی صفات دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ طرح کی صفات ان کو دینا شروع کر دیتی ہیں ان میں سے اگر کوئی آپ کو ملے گا اور یہ حدیث سنائے گا تو اس نے کیا کہنا ہے اس نے کہا دیکھا پھر اللہ کے نبی کی قدرت دیکھا اللہ کے نبی نے کیسے پکڑ لیا لیکن یہ بھول جائے گا بیان کرنے والا بھی اور ان کے سننے والے بھی کہ نبی علیہ السلاط اسلام کو پہلے معلوم نہیں ہوا مال کو جمع کیا ہے آگ کا انتظار کیا آگ آئی ہے کھائے بغیر چلی گئی ہے اگر نبی ہوتے عالم عالم غیب تو وہ پہلے سے بتاتے کہ مال پورا نہیں آیا خیالت ہو چکی ہے چوری ہو چکی ہے مال لے کر آؤ دوسرے نمبر پہ آگ آئی ہے واپس چلی گئی ہے پھر بھی ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ چور کون ہے یہ پتا چل گیا کہ چوری ہو چکی ہے اسی لیے آگ نے نہیں کھایا لیکن کون چور ہے پتا نہیں چلا اس کے لیے پھر اللہ کے حکم سے کیا کہا گیا ہے کہ تم آؤ میری بات کرو پھر ایک آدمی کا ہاتھ چپکا ہے پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ اس آدمی کے قبیلے میں سے کس کس نے کی ہے سارے قبیلے نے بیعت کی ہے پھر تین آدمی پکڑے گئے تو ان امور کی طرف دھیان رہے تو انسان میں اعتدار رہتا ہے یقیناً جی امبیا کلام علی مثلاۃ اسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور ان سے محبت واجب ان پہ ایمان واجب اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں ایمان بھی لاتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں غلوب نہ کرو ہم جی. بیاہ کرام علی صاحب اسلام کو عالم الغیب قرار دینا یا مشکل کشاہ قرار دینا یا حادت رواہ کرار دینا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے جی. یہ غلط عقیدہ ہے اس سے توبہ کی جائے باب نمبر دو باب ثواب و من غزا فغنم اس شخص کا ثواب جو جہاد کرے اور مالغ غنیمت حاصل کرے یعنی جی کہ وہ آدمی جس نے جہاد کیا اللہ کے کی راہ میں لڑائی لڑی اور اس کو مالک غنیمت بھی مل گیا اس کو ثواب کتنا ملے گا ان کے مقابلے میں جنہوں نے جہاد کیا لڑائی لڑی اور انہیں مالغ غنیمت نہیں ملا حدیث نمبر نو سو سولہ نائن ون سکس میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں امام مسلم ان عبداللہ بن عامرن روایت جناب عبداللہ بن عمر سے قال کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من غازیت اوسریتن تغض و فتح نم و تسلم اللہ کا نقطل و سلو کوئی بھی لڑنے والی جماعت یا کوئی بھی لڑنے والا لشکر تغض و لڑیں فتح اور مالی غنیمت حاصل کریں و اور صحیح سلامت رہیں تو کیا ہوگا وہ اپنے ٹوٹل ادر و ثواب میں سے دو تہائی فوری طور پہ حاصل کر چکے ہوں گے یعنی کہ اگر انہیں سو ملنا تھا تو سو میں سے کتنا حاصل کر لیا انہوں نے سکسٹی سکس سکسٹی سکس سکسٹی سیون کہہ لیں آپ اتنا انہوں نے بھی حاصل کر لیا ہے کیوں کیونکہ ایک تو وہ سلامت رہے زخمی نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے اور مال بھی ان کو مل گیا تو پھر سن لیں ما من یا کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو لڑنے والی ہو او یا کوئی ایسا دستہ نہیں ہے جو لڑنے والا ہو فتاغلم تو انہیں کیا ملے مال غنیمت ملے و تسلم اور وہ سلامت رہیں اللہ کانو کا تاجلو مگر وہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں سلو سی اجور اہم اپنے اجر و ثواب کا دو تہائی باقی کتنا رہ گیا ایک تہائی ومامن غازیت او سریتن تخفق و تو صاب اللہ تمََ اور کوئی لڑنے والی جماعت نہیں ہے کوئی لڑنے والا دستہ نہیں ہے تخفک جو کیا ہو جائے ناکام ہو جائے کیا ہو جائے ناکام ہو جائے وہ تو اور زخمی ہو جائے مگر تم موجود ان کا عزر و ثواب مکمل ہو گیا ان کو پورا جو و ثواب ملے گا کیونکہ ان کو مال نہیں ملا زخمی بھی ہوئے ہے ناکامی سے مراد کیا ہے کہ مال نہیں ملا ناکامی سے کیا مراد ہے مال غنیمت ان کو نہیں ملا اور زخمی بھی ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو پورا عجر و ثواب ملے گا دیکھ لیں عام مسلمان کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے اور دین کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے یعنی کہ اگر مسلمانوں کا کافروں سے کہیں مقابلہ ہوتا ہے اور بظاہر مسلمان شکست کہا جاتے ہیں تو عام لوگوں کی نگاہوں میں مسلمان کیا ہو گیا ناکام ہو گئے لیکن اگر ان میں اخلاص تھا وہ اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے لڑے ہیں زخمی ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں تو وہ ناکام نہیں ہے ان کا و سواب دیکھیں آپ کتنا ہے انہوں نے جنت لے لی ہے جی اس کے بعد ہے باب نمبر تین باب قسمت الغنیمہ یہ باب ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حدیث نمبر 917 سو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت جنابی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا علیہ الفراسی صحمنی ولی صاحب ہی صحما کہ بشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا گھوڑ گھوڑے کے لیے آپ نے مقرر کیے دو حصے اور ولی صاحبی گھوڑے کے مالک کے لیے آپ نے کیا مقرر کیا ایک حصہ کیا مراد ہے یعنی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوگا کافروں سے مسلمان لڑے کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اب یہ تقسیم ہوگا مجاہدین میں لڑنے والوں میں تو اصول کیا ہوگا جو آدمی لڑنے کے لیے آیا ہے اپنے گھوڑے پہ اسے کتنے اسے ملیں گے تین ٹوٹل تین دو حصے گوڑے کی وجہ سے اور ایک حصہ اپنی جان کی وجہ سے ٹوٹل حصے کتنے ہو گئے تین اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ موقف ہے کس کا امام مالک کا امام شافی کا امام احمد کا لیکن امام ابو نیفا رحیمہ اللہ کا موقف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑا لے کر آیا ہے اس کو دو حصے ملیں گے اس کو کتنے سے ملیں گے دو, دو اور اس موقف میں امام ابو نفا کے ساتھ ان کے شاگرد بھی نہیں ہیں امام ابو یوسف امام محمد امام صاحب کے دو بڑے دو شاگرد ہیں وہ اس مسئلے میں جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں امام ابو نفا رحمہ اللہ کو شاید حدیث نہ مل سکی ہو یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ موقف اپنایا جو حدیث کے مطابق نہیں ہے اور یہاں پہ ان کے اپنے شاگرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں <تصح> اس کے بعد ہاں اب جو آدمی پیدل آئے گا سواری کے بغیر اس کو کتنا حصہ ملے گا ایک اس کو کتنا ملے گا ایک اور جو گھوڑا لے کر آئے گا اور خود بھی آئے گا تو اس کو تین حصے ملیں گے باب نمبر چار باب مراحات مصلاحت عام مسلمین قسمی مال کی نیمت کی تقسیم میں عام مسلمانوں کی مسلط کا خیال رکھنا کن کا خیال رکھنا عام مسلمان یعنی کہ مجاہدین نہیں مالک نیمت کی تقسیم میں عام مسلمانوں کی مسلط کا خیال کرنا اس کا اعتبار کرنا حدیث نمبر نو سو اٹھارہ نائن ون ایٹ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام بخاری ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے وہ کہتے ہیں اما خبردار یہ لفظ کیوں آتا ہے اس لیے کہ مخاطب میری بات دھیان سے سنے جن سے میں بات کرنے لگا ہوں میری بات دھیان سے سنی یہ تمبی ہے یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اٹینشن دھیان سے میری بات سنو توجہ تو سے سنو تو اما خبردار ولدی نفسی بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جناب امر فاروق کس کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالی. نبی علی الزاط اسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی قسم نہیں اٹھاتے قسم کس کی اٹھاتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں لولا ان کا آخر ان ناسی ببان لئی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں لوگوں میں سے آخر میں آنے والوں کو مفلس چھوڑ جاؤں گا ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اگر یہ مجھے خوف نہ ہو یہ تو معاف ہوتی ہے تعلیت اللہ قسم تو تو جب بھی کوئی گاؤں فتح ہو جی. میں اسے تقسیم کر دوں کل میں مجاہدین میں جی. نبی علیہ سلاط اسلام نے کیا کیا تھا خیبر کا مال اور خیبر کی زمینیں کن میں تقسیم کی تھیں لڑنے والوں میں یہ کرنے والوں میں جناب عمر فروق نے کیا کیا وہ پہلے تو مال بھی اور زمینیں بھی مجاہدین میں تقسیم کرتے رہے لیکن جب عراق وغیرہ فتح ہوا تو تب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عراق کی زمینیں یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں کریں گے جو مال باقی ملے گا وہ تقسیم کریں گے لیکن زمینیں نہیں زمینیں ایسے ہی رہیں گی زمینوں کا ٹیکس آتا رہے گا خراج آتا رہے گا زمینیں ہم جن کے حوالے کریں گے جو کھیتی باڑی کریں گے تو ان سے ہم کیا لیں گے ٹیکس لیں گے پیداوار ملے گی تو وہ لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے ان مجاہدین میں بھی اور دوسرے مسلمانوں میں بھی اور پھر اس میں سے ان کو بھی حصہ مل جائے گا جو بعد میں آئیں گے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو عمر فاروق کہتے ہیں خبردار اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ بات نہ ہو یعنی کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہو اگر اس یہ بات نہ ہو کہ میں لوگوں میں سے آخر میں آنے والوں کو بعد میں آنے والوں کو کیا چھوڑ جاؤں گا مفلس فقیر لئی سلم شعیع ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اگر یہ ڈر نہ ہو تو معافوتی ہتعلی یا تو میرے اے اے میرے ہاں کوئی بھی گاؤں فتح نہ ہو کوئی بھی علاقہ فتح نہ ہو اللہ قسم تو مگر میں اس کو تقسیم کر دوں کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلمِ خیبر جیسا کہ تقسیم کیا تھا نبی علی صلام نے خیبر کو ولا نی ات رکوا خزانتاً لہم یک لیکن میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بطور خزانہ ان کے لیے اس کو واپس میں تقسیم کرتے رہیں گے یعنی کہ اس سے جو آمدن آئے گی وہ آپس میں تقسیم کرتے رہیں گے میں بطور خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ لوگ اس کی آمدن آپس میں تقسیم کرتے رہیں گے وفی روایت اور ایک روایت میں لولا آخر المسلمین اگر مسلمانوں میں سے بعد میں آنے والوں کا مسئلہ نہ ہو تو میں ہر وہ زمین جو بطور غنیمت میں مل رہی ہے میں لوگوں میں تقسیم کر دوں مجاہدین میں تقسیم کر دوں لیکن تقسیم نہیں کی پھر عراق وغیرہ کی زمینیں تقسیم نہیں کی کیوں جناب عمر فاروق کو احساس تھا بعد میں آنے والوں کا تو چاہتے تھے کہ زمینیں ایسے ہی رہیں ان کی آمدن آتی رہے اور بعد والوں کو بھی اس میں سے مال ملے باب نمبر پانچ باب ما یو قا لفت باب ہے اس کے بارے میں جو دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے دل جیتنا مقصود ہوں باب ہے اس مال کے بارے میں جو کن کو دیا جائے گا جن کے دل جتنا مقصود ہوں یہ کون ہوتے ہیں جن کے دل جیتنے مقصود ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں جی. یا وہ جو مسلمان ہونے والے ہیں جن کے مسلمان ہونے کی امید ہے جی. تو الم جن کے دل جیتنا مقصود ہوں جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنا مقصود ہو حدیث نمبر نو سو انیس نائن ون نائن خا اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی مال امر بن تغلب سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لایا گیا مال, مال لایا گیا او بھی سب یا قیدی لائے گئے فقاصم تو آپ نے ان کو کیا کر دیا تقسیم کر دیا ف آجال تقسیم کرتے ہوئے کئی لوگوں کو آپ نے مال دیا اور کئی لوگوں کو نہیں دیا ان کو چھوڑ دیا جی ان کو ترک کر دیا جی ف بلغ الدین تارا کا آتا جی تو آپ کو یہ بات پہنچی جی آپ تک یہ بات آئی کہ بے شک وہ لوگ جن کو آپ نے ترک کر دیا ہے جن کو نہیں دیا آتابو وہ نہ خوش ہیں ان کے وہ اس پہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا ہم نے بھی جہاد کیا لیکن ہمیں تو نہیں ملاد اللہ اتنا علی تو آپ نے اللہ کی حمد و بیان کی سما پھر آپ نے کہا باد کے بعد جی یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ نبی علی اسلام جب بھی صحابہ کلام سے گفتگو کرتے تھے پہلے اللہ کی حمد و بیان کرتے تھے پہلے کیا کرتے تھے اللہ کی اللہ کی ہم دو صلاح بیان کرتے اللہ کی خوبیاں اللہ کی نعمتوں کا اظہار وغیرہ تو قال پھر آپ نے کہا بعد حمد و دولاد کے بعد فل و ادا و احبولیتی اللہ کی قسم نبی اسلامی کس کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم یقیناً میں کسی آدمی کو مال دیتا ہوں وہ ادا اور اور کسی آدمی کو میں چھوڑ دیتا ہوں اسے نہیں دیتا جبکہ وہ آدمی جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں مال نہیں دیتا مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ میری محبت ]gua... کا معیار یہ نہیں ہے کہ جس کو میں نے مال دے دی دیا مجھے اس سے محبت ہے <SessSud oneself> میں کئی دفعہ اس کو مال دیتا ہوں جس سے مجھے محبت کم ہوتی ہے اور اس کو نہیں دیتا جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور یہی صورت حال بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو آپس میں تشبیح دینی نہیں چاہیے لیکن ویسے بتاتے ہیں مثال دیے بغیر تشبیح دیے بغیر کہ اللہ رب العزت کا معاملہ آپ دیکھ لیں زیادہ مال مسلمانوں کے پاس ہے کہ کافروں کے پاس ہے کافروں کے پاس ہے کتنی ہیں ان کے پاس بلکل. اور نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں نبی بھی تھے رسول بھی تھے مدینہ کے سربراہ بھی تھے سپا سالار بھی تھے جہاد بھی کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے ساری مشقتیں برداشت کرتے تھے روزے رکھتے تھے اس کے باوجود آپ کا مال دنیاوی بادشاہوں کے مقابلے میں کم تھا تو یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے دوستی اور ولایت اور محبت کا معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ مال دیتے ہیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرانے حکیم میں اح صبو نالم بہیم و بنین الم فرقی رات بلائے شعرون کیا یہ سمتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں بیٹے دے رہے ہیں تو یہ ہم ان کو خیر دے رہے ہیں ان کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ نے بیان کیا کہ یہ خیر نہیں ہے یہ ان کو مولت دی جا رہی ہے یہ ڈیل دی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں مسلسل دی جا رہی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان نعمتوں کی پے شکری کی وجہ سے ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے مال کتنا مفید ہے جی تھوڑا مفید ہے کہ زیادہ مفید ہے جی وہ میرے بھائی جو مال کی وجہ سے زیادہ ہی پریشان رہتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں جی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ بلائی کر رہے ہوں بہت زیادہ مال نہ دے کر اللہ کے علم میں یہ بات ہو کس بندے کو زیادہ مال دیا جائے تو یہ مسجد کو بھول جائے گا یہ عبادت کو بھول جائے گا رب کو بھول جائے گا خالق کو بھول جائے گا تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اتنا مال دے رہے ہوں جس کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں اللہ کو یاد کر سکیں اللہ سے دعائیں کر سکیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں اور دوسرے کو میں کیا کہتا ہوں نہیں دیتا, نہیں دیتا اس کو تر کر دیتا ہوں حالانکہ وہ شخص جس کو میں تر کر دیتا ہوں مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں وَلَكِنْ لِمَا فِي مِّنَ الْجَزَعِ <وَالْحَلَى> پھر سوال پیدا ہوا اللہ کے سن پھر میں یار کیا آپ کا فرمایا لیکن میں کئی لوگوں کو مال دیتا ہوں اس بے صبری کی وجہ سے جو میں ان کے دل میں دیکھتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے بے صبرا ہے اس میں صبر نہیں, نہیں, ہے, نہیں ہے. ہے اس کو مال نہ ملا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرتد ہو جائے اسلام سے خارج ہو جائے اتراج کر بیٹھے میرے اوپر اپنے رب کے اوپر اور مرتد ہو جائے عذاب کا حقدار بن جائے جہنم کا اکدار بن جائیں تو ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام مال دیتے تھے تاکہ وہ کفر سے بچ جائیں تاکہ دین پہ پختہ رہیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں تاکہ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حج میں وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطُمَعَ النَّبِيَ وہی نصابت الفیت علا وجی دنیا وال آخرا رخس المبین تو آپ فرما رہے ہیں لیکن میں کئی لوگوں کو دیتا ہوں اس بے صبری کے پیش نظر جو میں ان کے دلوں میں پاتا ہوں تو کیا آپ دلوں کے حالات کو جانتے تھے جاہی. جاہی میں اور آپ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو مال کا حریث ہے میں مال کی حرس کم ہے تو یہ ہمیں ایک دوسرے کی زہری حالات کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اور پھر فرمایا آپ نے بات جاری رکھی آپ فرماتے ہیں تو جدا کس کو کہتے ہیں بے صبری کو حال آخری درجے کی بے صبری تو فرمایا وہ عقیل الاقوام علامہ جافی قلوبہ خیری اور کچھ لوگوں کو میں اس استغنا اور خیر کے سپر کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دل میں رکھا ہوتا ہے ان کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں کیا استغنا کیا ہے بے نیازی مال سے کیا ہے بے نیاز بے پرواہ مال کا لالچ نہیں ہے اللہ نے ان کے دل میں بڑی خیر رکھی ہے تو ان کو میں مال نہیں دیتا اور ان کو میں اللہ اللہ کے سپول کر دیتا ہوں ان کو میں اس قسب کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دل میں رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں یعنی کہ یہ تو مستغنی قسم کے لوگ ہیں مال کے حریص نہیں ہیں ان کو نہ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگا فرما فی بن تغلب ان میں امر بن تغلب بھی شامل ہیں جی. کون امر بن تغلب, عمر بن تغلب جی. جو ہیں اور اس حدیث کے نا عمر بن تغلب ہیں حدیث جی. بھی ہم پڑھ رہے ہیں صحابی کون ہیں امر بن ہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو میں مال نہیں دیتا جی اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں خیر ہے جی استغنا جی ہے جی مال کے بھوکے نہیں ہیں جی مال کی لالچ سے زیادہ نہیں ہے جی تو ان کو میں مال نہیں دیتا ان میں ایک امر بن تغلب بھی ہے اب امر بن تقلب کا تبصرہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فو اللہ ماؤ ان بکلیمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ نبی علی السلام کے یہ الفاظ جو آپ نے میرے حق میں کہے ان کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ مل جائیں یعنی کی یہ الفاظ میرے لیے اعزاز ہیں نبی علی صلاح نے میری تعریف کی ہے اور مجھے یہ الفاظ عزیز ہیں دنیا کے مال کے مقابلے میں دنیا کے مال کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اتنا بڑا ایجاد اللہ کے سو نے مجھے دیا ہے اتنی بڑی آپ نے میری صفائی دی ہے تو باپ کیا تھا پھر باپ تھا ان لوگوں کو مال دینا جن کے دل جیتنا مقصود ہوں تو جن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسلام پہ پختہ رکھنا پڑتا ہے مال خرچ کر کے کیا خرچ کر کے مال خرچ. مال خرچ کر کے تو کوئی بات نہیں ہمارا مال خرچ کرنا اگر اس لیے ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو ہمیں عدمسواب ملے گا ہمارا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ اب ہے حدیث نمبر باب نمبر چھ باب سلب القطیر القاتل مقتول کا سامان کس کے لیے ہوگا قاتل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کو کافر قتل ہوگا تو اس کا جو ذاتی سامان ہے جو اس کے پاس ہے اس کا لباس اس کی تلوار اس کی زرہ اس کی اس کا سر پہ جو خود ہے وہ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ کس کو ملیں گی اس مسلمان کو جس نے قتل کیا ہے حدیث نمبر نو سو بیس قف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق دلات ہے دلات کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی رضی اللہ عنہ قال ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں خرج نامہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حُنین ہم نبی علیہ اللہۃسلام کے ساتھ حنین والے سال نکلے حنین کی جنگ کب ہوئی ہے سن آٹھ ہجری میں آپ علی سات اسلام نے مکہ فتح کیا کس مہینے میں رمضان کے مہینے میں امی. تو رمضان کے بعد شوال ذوالقادہ وغیرہ میں آپ مکہ کے یہ علاقے ہیں طائف ہنین ادھر نکل گئے وہاں پہ جہاد ہوتا رہا تو یہ وہ بات ہونے لگی ہے تو ابو کتا کہتے ہیں کہ ہم نکلے اللہ کے رسول علی سات السلام کے ساتھ عامہ ہنین کس سال حنین والے سال فلم مل جب ہم ملے کس سے یعنی کہ جب ہمارا کافروں سے آمنہ سامنہ ہوا جب ہمارا کس سے آمنہ سامنہ ہوا کافروں سے جب ہم ان کے ساتھ تکر جب ان کے آمنے سامنے آئے تو کانت للمسلمین جولتن تو مسلمانوں کے ہاں استراب تھا مسلمانوں کے ہاں افرا تفری تھی مسلمانوں کے ہاں تھوڑی سی شکست تھی یعنی کہ ایسا مرل آیا کہ مسلمان پیچھے ہٹے افراتفری کا شکار ہو گئے اضطراب کا شکار ہو گئے عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی جی اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہنین سے پہلے مسلمان ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں کیا رہے ہیں کم رہے ہیں جی تو مسلمانوں کا اللہ پہ اعتماد حادثے جائے ہوتا تھا جی یقین بہت زیادہ دعائیں بہت زیادہ جی جب ہنین کی باری آئی ہے تو مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں اچھی تھی جی بارہ ہزار مسلمان تھے جی تو اس موقع پہ موسل... کئی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اب تو ہمیں کوئی شکت نہیں دے سکتا یعنی کہ ہم کم ہوتے تھے تو اللہ میں فتح دیا کرتا تھا اب تو ہم کافی سارے ہیں تو اللہ کو مسلمانوں کا یہ سوچنا پسند نہیں آیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس میں کمی آئی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا وہ یوم ہُن عدآ جبت فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رهبت کہ اللہ نے تمہیں کئی مقامات پر فتح دیا دی. ہنین کے دن میں اللہ نے فتح دی تھی جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا لیکن اس کسرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا فلم تغن عنكم شيئا اور زمین کو شادہ ہونے کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئے پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے میدان سے اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے سکین نازل کی تو یہ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں ابو قدادہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے یہاں اضطراب تھا مسلمانوں کے یہاں ہلکا سا پیچھے ہٹنا تھا وغیرہ کہتے فرع تو رد المنمشرقین میں نے مشرقین میں سے ایک آدمی کو دیکھا اعلی رد المل المسلمین وہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے اوپر چڑھا ہوا ہے ایک مشرق ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر غالب آ چکا ہے کہتے ہیں فس در تو حتیہ اطی تو میں گھوما جی یہاں تک کہ میں اس آدمی کے پاس اس کی پچھلی جانب سے آیا جی مشرق کے جی جی پاس جی اس مشرق کے پاس میں کس طرح سے آیا اس کی پچھلی جانب بجائے کہ میں سامنے سے آؤں جی میں اس کی پیشے سے آیا گھوم کر اس کے پیچھے سے آیا حتیہ غربت ہوں بس یہاں تک کہ میں نے اس پہ تلوار کی ضرب لگائی گردن کے پٹھے پہ اس کی گردن کے پٹھے پہ میں نے تلوار کی ضرب لگائی تو وہ میری جان متوجہ پہلے تو اس مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا تھا اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا جب میں نے اس کو پیچھے ضرب لگائی اب اس نے اس مسلمان کی جان چھوڑ دی میری طرف آیا حالانکہ زخم لگ چکا ہے فاقبال عریا تو میری طرف متوجہ ہوا میری طرف آیا فضمنی غم متن وجت منہاری ہل اس نے مجھے اتنے زور سے دبایا کہ اس دبانے سے مجھے موت کی بو محسوس ہوئی ایسے لگا کہ جیسے میں مرنے لگا ہوں کیونکہ وہ بھی مر رہا تھا نا تو جو مرتے ہوئے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا فضمنی غم متن اس نے مجھے ایسا دبایا وجد تو من ہل موتی کہ میں نے اس سے موت کی بو پائی سم مدر کا پھر اس کو موت نے پا لیا فصلے میری جان چھوڑ دی یعنی کہ موت آگئی وہ گر پڑا ورنہ وہ قریب تھا کہ مجھے لے جاتا فلاح تو عمر ابن خطاب ما التما الناس۔ میں عمر بن خطاب سے ملا تو میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے کیا بن رہا قال امر اللہ ادو افرو کہنے لگے یہ اللہ کا حکم ہے جو کچھ ہمارے ساتھ وہ ہے یہ کیا ہے اللہ کا حکم ہے سم ان سر آ جاؤ پھر بے شک لوگ واپس آئے یعنی کہ لڑائی ختم ہوئی رات کو واپس آئے جہاں پہ یعنی کہ مرکزہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وجالا سن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام بیٹھ گئے فقال تو آپ نے کہا من قطل قطیل لہو علی بینا فلح سربو جس نے کسی مقتول کو قتل کیا ہے لہو علی ہی بینا اس کے پاس اس معاملے میں گواہ ہے اس کے پاس اس معاملے میں کوئی دلیل ہے فلح سرب ہو تو اس کو اس مقتول کا ساد و سامان ملے گا جی. واضح ہے نا جی. یعنی کہ جو کسی کافر کو جس نے قتل کیا ہے اور اس کے پاس گواہ موجود ہیں جو گواہی دیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کو اس مختول کا کیا ملے گا سادو سامان کھڑا ہوا کون کہہ رہے ہیں ابو قتادہ فکول تو میں نے کہا میں یشدلی میرے حق میں کون گواہی دے گا ثم مجلس پھر میں بیٹھ گیا پھر, پھر آپ نے کہا دوسری بار من قطل قطيل اللّہ عليہ بييں نہ فل و صلب جس نے کسی مقتول کو قتل کیا ہے اس کے پاس اس معاملے میں گواہ ہیں فلح و تو اسے اس کا ساد و سامان ملے گا فكم میں کھڑا ہوا میں نے كہا ميں ايشدلی میرے حق میں کون گواہی دے گا سم مجلس میں پھر بيٹھ گيا سم قال فرصى مصل پھر آپ نے تیسری بار کہا مسئلہ اسی طرح کس طرح جس طرح پہلے, پہلے, پہلے کہا تھا فکم میں پھر کھڑا ہو گیا فقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک یا باقاعدہ تمہیں کیا بوکتا تھا کیا بات ہے کیوں یہ اعلان کر رہے ہو کیوں کھڑے ہو رہے ہو کیا مسئلہ تمہارا فخت سست ہل قصہ تو میں نے پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھا میں نے پوری بات آپ کے سامنے بیان کر دی فقر تو ایک آدمی نے کہا صدق کا یا رسول اللہ اللہ کے سچ کہہ رہا ہے کون ابو ابو کتادا اس نے واقعی کے مشرق کو قتل کیا یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے مقتول کا ساد و سامان کس کے پاس ہے میرے پاس ہے عَنِّي آپ ان کو میری طرف سے رادی کر دیں کو ابو کتادا کو آپ کچھ دے دیں راضی کر دیں میرے اوپر ناراض نہ رہے سامان میں نے رکھ لیا اپنے پاس فقال ابو بکر صدیق تو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا اللہ نہیں اللہ کی قسم لا اللہ نہیں اللہ کی قسم عید لا یامدال اسدمن اسد اللہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کا کشت نہیں کریں گے جو قاتل علی اللہ و ہی جو اللہ اللہ کے رسول کے دفاع میں لڑتا رہا یوتی کا سلب تجھے اس کا ساز و سامان دے دیں ایسا نہیں ہوگا <تصفيق> وہ بکر صدیق نے اس آدمی کو کہا جس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن وہ مال میرے پاس ہے آپ <تصفيق> اس کو دینے یہ مال ان کے میرے پاس رہے گا <تصفيق> وہ بکر صدیق نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے شیروں میں سے ایک ایسے شیر جس نے اللہ اللہ کے رسول کا دفاع کیا ہے اس کا مال تمہیں دے دیں ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول نہیں قصد کریں گے اللہ کے شیروں میں سے اس شیر کا جو اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے لڑتا رہا یو عقی کا سلبہ ہو کہ آپ تجھے دے دیں اس کے حصے کا سلب اس کے حصے کا ساتھ و سمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے سادہ انہوں نے سچ کہا حضرت ابو بکر, بکر, بکر نے تو آپ نے اس کو دے دیا ابو آدمی نے کیا کیا مال دے دیا, دے دیا. ہو اس آدمی نے آتا ہو ابو کتادا کو وہ سلب مال دے دیا جی. کس کا مال مقتول کا مال جی. کہتے ہیں فبیت تو درا اس سامان میں ایک زیرا بھی تھی فبح تو تو میں نے وہ بیچ ڈالی فبتا تو بہی مغل فنفی بنی سلیمہ تو میں نے اس کے عوض میں بنو سلمہ میں ایک با خرید لیا کیا خرید لیا ایک با خرید لیا فعنار انت اسلطوف الاسلام بے شک یہ پہلا مال ہے جس کا میں اسلام میں مالک بناؤں مسلمان ہونے کے بعد یہ پہلا مال ہے جو میری ملکیت میں آیا ہے جس کا میں مالک بنا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلا ہے اس حدیث سے کہ جب کوئی مسلمان دوران جنگ کسی کافر کو قتل کرے گا تو وہ کافر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا ساز و زمان مسلمان قاتل کے لیے ہوگا مسلمان کاتل کے لیے ہوگا اور یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علی صاحب تو اسلام کے زمانے میں کون تھے صحابہ کے تھے مجاہد تھے لڑنے والے تھے لیکن فیصلہ کس بنیاد پہ ہوتا تھا اسلام کے سکھائے گئے اصولوں کی بنیاد پہ گواہوں کی بنیاد پہ دلیل کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو تم سب میرے صحابہ کرام ہو تم تو قابل اعتبار ہو تم تو شک و شبہ سے بالاتر ہو تمہارے پاس گواہ ہوں یا نہ ہوں میں تمہاری بات مان لیتا ہوں ایسا نہیں ہوا ابو کتا کو تین دفعہ اعلان کرنا پڑا ہے اور پھر اس آدمی نے گواہی دی ہے تو پھر جا کے ابو قدادہ کو اس مقتول کا ساؤ سمان ملا ہے جس کو ابو کتا نے قتل کیا تھا yeah. ان کہ ابو کتا کو ان کا صرف اس وجہ سے نہیں مل گیا کہ جناب وہ صحابی ہیں جناب وہ مجاہد ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں یہ اصول نہیں ہوا کرتا اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ واقعہ کس سال کا ہے ہنین کے سال کا ہنین کے سال کا ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمانوں کے پاس مال آنا شروع ہو گیا تھا مال آنا شروع ہو گیا تھا اور یہاں پہ بھی دیکھیے کہ جناب و بکر صدیق رضی اللہ نے ابو قدادہ کا دفاع کیا ہے ان کا کیا کیا ہے دفاع کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کا حق تم کھا جاؤ اور محنت انہوں نے کی ہے قتل انہوں نے کیا, ہے، انہوں نے کیا ہے، مال تم لے جاؤ ایسا نہیں ہوگا چلے جی اس کے بعد باب نمبر سات باب ما یونفل الامام المجاہدین یہ باب اس مال کے بارے میں ہے جو امام مجاہدین کو زائد طور پہ دے گا ان کا جو حق بنتا ہے مال نعمت میں اس سے اضافی دے گا اس سے بڑھ کر دے گا ما یونفیل الامام نفل کس کو کہتے ہیں زید نماز کو اضافی نماز کو جو آپ اپنی خوشی سے پڑھتے ہیں جی تو اسی سے یہ لفظ ہے ما یونفیل الامام کہ باب ہے اس مال کے بارے میں جو امام امام سے براد کیا ہونا ہے خلیفہ, خلیفہ کمانڈر, کمانڈر، گورنر جی جی باب ہے اس مال کے بارے میں جو امام مجاہدین کو اضافی طور پہ دے گا حدیث نمبر نو سو اکیس نائن ٹو ون خوف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری آل کا, آل کا؟ آل امام مسلم کا عانی بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآسا سری یتن فی ہا ابن عمر قیبہ کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک دستہ جس میں عبداللہ اللہ بن عمر بھی تھے کدھر بھیجا نجد کی جانب کس کی جانب نجد کی جانب یعنی کہ مدینہ سے وہ علاقہ جو عراق کی جانب ہے اس کو کیا کہتے ہیں نجد. نجد مدینہ کا جو مشرق ہے مدینہ کا جو کیا ہے مشرب. مشرق ہے نسبتاً اونچے علاقے ہیں جی. تو ان علاقوں کو کیا کہا جاتا ہے نجد جی. تو ریاض بھی نجد میں سے ہے جی. اور عراق بھی نج میں سے جی. ہے اسی لیے وہ لوگ جو قبر پرست ہیں جی. وہ اہل توحید کو پسند نہیں کرتے اس لیے وہ سعودیوں کو کیا کہیں گے نجدی کیا کہیں گے نجدی اور پاک و ہند میں جو دعوت توحید جو دعوت توحید،, توحید کا کام کرتے ہیں جو شرک سے روکتے ہیں قبر پرستی سے روکتے ہیں ان کو بھی کیا کہیں گے نجدی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نبی علی سات اسلام نے نجد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے آپ نے نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا تھا یہاں سے فتنے اٹھیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھا فتنہ ادھر سے ہی اٹھا ہے امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کو وہ کیا کرار دیتے ہیں فتنہ کہتے ہیں یہ فتنہ اٹھا ہے کدھر سے ریاض وغیرہ سے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے عین مطابق ہے آپ کی پشینگوئی پوری ہوئی ہے جبکہ وہ احادیث جن میں تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے ند کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا وہ ساری روایات آپ لیں جمع کریں اور جو حدیث کے صحابی ہیں جناب عبداللہ بن عمر جی یہاں پہ بھی عبداللہ بن عمر ہی ہیں عبداللہ بن عمر ان کے الفاظ وغیرہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس سے مراد کیا عراق ہے اس سے مراد کیا ہے ان کی سیڈ تو ایک ہی ہے لیکن جو قریبی علاقہ ہے وہ مراد نہیں ہے دور کا عراق والا مراد ہے اور تاریخ کے اوپر آپ غور کر لیں فتنے کہاں سے اٹھتے رہے ہیں عام طور پہ عراق سے اٹھتے رہیں خارجی کہاں سے اٹھے ہیں عراق سے معتزلی عراق سے تقدیر کے منکر عراق سے یہ سارے کام ادھر ہی ہوئے ہیں جہاں تک تعلق ہے امام محمد میں عبد کا تو ان کی دعوت و توحید کی دعوت و فتنہ کیسے ہو گئی ورنہ تو پھر انبیاء کے نام علی مساط اسلام کو بھی ان کے مخالفین نے کیا کہا تھا فسادی کہا تھا کہ اس نے ہم کو تقسیم کر دیا ہے اس کی وجہ سے ہم بکھر گئے ہیں ہم بڑے پیاروں سے رہ رہے تھے تو بہرحال یہ ان کے درست نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دسہ بیجاج جس میں ابن عمر بھی تھے کدھر بےجا نہیں کی جانا فغانی من تو ان لوگوں نے بہت سے اونٹ بطورے غنیمت حاصل کی پکان سے اتنع عشر بیرن او عہد عشرہ تو ان کا جو حصہ تھا وہ بارہ بارہ اونٹ تھے یا گیارہ گیارہ ہر سپاہی کو ہر مجاہد کو بارہ بارہ اونٹ ملے یا گیارہ گیارہ ملے ونفلو بیرن بیرا اور ایک ایک اونٹ انہیں زید دیا گیا ایک ایک اونٹ انہیں اضافی دیا گیا ایک ایک اونٹ انہیں بطور انعام دیا گیا, دیا گیا یہ یعنی کہ گیارہ یا بارہ اونٹ تو ان کا حصہ بنتا تھا تو پھر ایک اونٹ ان کو اضافی طور پہ دیا گیا تو پتا چلا کہ امام کمانڈر گورنر جو ہے وہ لڑنے والوں کو اضافی انعام دے سکتا ہے اس کے بعد باب نمبر آٹھ ये باب ये حکم الفے باب کس کے بارے میں ہے حکم فے کا حکم کیا ہے فہ کس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مال ہے مال ہے مال غنیمت مال فہ اس مال کو کہتے ہیں جو لڑے بغیر مسلمانوں کو مل جائے یعنی کہ مسلمان کسی قوم پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے یا حملہ کرنے پہنچ گئے تھے لڑائی سے پہلے انہوں نے صلح کر لی اور کہا جی اتنا مال ہم آپ کو دیتے ہیں اتنا مال ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ مال فہ ہوگا اور مال غنیمت کا اطلاق اور استعمال عام طور پہ اس مال پہ ہوتا ہے جو لڑائی کے نتیجے میں ملتا ہے لڑے بغیر ملے تو مال فہ اور, اور لڑائی کر کے ملے تو مال غنیمت لیکن کبھی کبھی ان دونوں کا استعمال اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے برعکس بھی ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ ایسے ہی ہے یہاں پہ کیا ہے باب حکم الفہ مال فہ کا حکم کیا ہے وہ مال جو لڑائی کے بغیر مل جائے حدیث نمبر 922 922 بائیس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کے امام مسلم کا ان مال اوس روایت ہے جناب مال اوس بن حدسان سے وہ روایت کرتے ہیں ان عمر اللہ جناب عمر سے قال وہ کہتے ہیں بن امال مما افا اللہ رسول ہی مما علم یو جف المسلمون علیہ بخیر کاب کہ بنو و کے اموال بنو نظیر یہودیوں کا قبیلہ مدینہ کے قریب آباد تھا مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا اس لیے نبی علی صد اسلام نے ان پہ ان کے حملہ کیا اور پھر جو ہوا وہ یہ کہ لڑے بغیر ان کے ساتھ سلح ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس بہت سمال آیا اس کو مال کو کیا کہیں گے مال فہ تو کہتے ہیں جناب عمر کہ بنو نذیر کیا موال مما ان موال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فہ دیے بطور فہ دیے مما علم یو جیف علی علیہ اللہکاب اس مال کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے لڑنا نہیں پڑا فقانت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا تو یہ اموال نبی علیہ اللاۃ والسلام کے لیے تھے خصوصی طور پہ اس میں دوسرے لوگوں کا حق نہیں تھا کیونکہ انہوں نے تو لڑائی نہیں کی جی وقان فکو نفقت صنعتی آپ علیہ اللاۃُ السلام اپنے گھر والوں پہ اپنے سال کا خرچہ خرچ کرتے تھے جی یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کو سال کا خرچہ دے دیتے تھے اس مال میں سے لے کر پورے سال کا خرچہ ان کو دیتے تھے اپنے گھر والوں کو <سُمَّ> بَقِيَ <وَالْقُرْحَائِ> پھر آپ جو باقی بچ جاتا وہ مال کہاں ڈال دیتے اسلا خریدنے میں والقرائی اور جنگی سواریوں میں جہادی سواریوں میں گھوڑے جہاد کے لیے اونٹیاں جہاد کے لیے اد تنفی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں تیاری کرتے ہوئے جہاد کی تیاری کرتے ہوئے تو نبی علیہ السلام بنو نذیر کا مال آتا اس اس کی آمدن میں سے آپ اپنے گھر والوں کو ایک سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے وہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیویاں آپ ہی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتی اور پھر ان کے پاس مال بچتا نہیں تھا لیکن آپ ان کو پورے سال کا خرچہ دیتے تھے آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے تھے اور پھر مال تو زیادہ ہوتا تھا اپنے گھر والوں کو دیا پھر بھی بچ گیا تو جو مال بچ جاتا تھا وہ کہاں استعمال کرتے تھے اسرح خریدنے میں اور جنگی سواریاں خریدنے میں جہاد کی تیاری کرتے ہوئے اس سے پتہ چلا کہ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ توجہ دیں جو ان کے پاس مال ہے اس مال کو وہ استعمال کریں مسلمانوں کے لیے جدید اسرح خریدنے میں اور سواریاں آج کی کیا ہیں ٹینک وغیرہ اس قسم کی چیزیں خریدنے میں ایک حدیث ہم پڑھ سکتے ہیں باب کیا ہے باب و الغلول الغل غنیمت میں خیانت کا حکم مالِ غنیمت میں خیانت کا حرام ہونا مالغ غنیمت میں خیانت کرنا جو ہے چوری کرنا جو ہے وہ کیا حرام ہے حدیث نمبر نو سو تیئس نائن ٹو تھری خواہ اس حدیث کو رعایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان عبد اللہ انقال رویت جناب عبداللہ بن امر سے وہ کہتے ہیں کانبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السلام کے سامان پہ ایک آدمی ہوا کرتا تھا یعنی کہ آپ کے سامان پہ وہ ڈیوٹی دیتا تھا یعنی کہ آپ کے سامان کا خیال رکھنا جہاد کے دوران سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کیا نام تھا اس کا کرا آدمی کا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو پڑھا جائے گا کرکرا تو نبی علی سوات والسلام کے سامان پہ ایک آدمی ہوا کرتا تھا یوقا لو کرا کیر اس کو کیا کہا جاتا تھا کرکرا فما تھا وہ کیا ہو گیا فوت ہو گیا تو فرمایا نبی علیۃۃ اسلام نے ہوا فنار وہ آدمی کہاں گیا جہنم فضا بو اندرون علیہ تو وہ اس کو دیکھنے لگے کیا مطلب اس کو اور اس کے سامان کو دیکھنے لگے اس کا جائزہ لینے لگے فوج و آباً قط تو ان کو ایک کوٹ مل گیا جس کو اس نے بطور خیانت حاصل کیا تھا مال غنیمت سے بطور چوری حاصل کیا تھا سمجھا رہی ہے جی تو اس وجہ سے اس کو کہاں بھیجا گیا جہنم, جہنم میں بھیجا گیا اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی مال ہے اور آج بھی در سننے والے احباب ذہن میں رکھیں باقی لوگوں کو بھی بتائیں مسلمان ممالک میں جو سرکاری مال ہوتا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے سرکاری گاڑیاں اور دیگر چیزیں ان کو توڑنا ان کو نقصان پہنچانا اور اس قسم کے فوائد حاصل کرنا اس سے بچنا چاہیے یہ مال آپ کے پاس امانت ہے بلکہ وہ لوگ جو کافر ممالک میں کام کرتے ہیں یا کافر لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں آپ جس فیکٹری میں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی نے جو آپ کو جو چیزیں دی ہیں استعمال کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس کیا امانت ہیں کافر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امانت میں خیانت کریں اللہ کے رسول اس اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور خصوصا جو مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے وہ سب کا ہے آپ کا اس میں سے چوری کرنا خیانت کرنا یہ درست نہیں ہے تو یہاں پہ رکتے ہیں اگرچہ ایک حدیث رہ گئی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے آئندہ درس میں آغاز کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ درس سننا ان احادیث کو سمنے کی کوشش کرنا قبول فرمائے آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے رزق میں آپ لوگوں کے اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے جو فوت ہو چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کے اللہ مقرط فرمائے وآخ دعوانا للحمد لله رب العالمين